سلام والی ناملام والی سکی نام السلام سلام سلام دینا کے مندر سلام سلام دینا کے دین کو سلام سلام کلا سلام سلام کو خنجر دلے دیکھ کے نام پیا لوٹا بھاد شہرا شام کرتے رہے برا سلام زینب سلام دینبی مستھی سلام سلام دینبی سلام سے رہے گے باس کی, کی ایک مشق پہ داخل دیا جی مشق پہ نالم مشکل سلام دادی الم چار سلام سلام بادی الم چار بپا سلام, سلام جی نہیں مال رکھ سماندے جگر میں سنا جمال جگہ میں سنا ہے مالک تیرا سبر دیکھ بلام سلام دریک بری سلام او سلام دریک کریے جبان سلام, او سلام او کہیں دیر میں ایسا جری تیر جسے مار کر لگے ہو شکی سے لگو پر ہری السلام سلام بننے مجافر سلام السلام نے مجاہد پھر تھکد سے بڑا سلام سلام سلام رول بیٹھی نہیں درست کبھی ہر بیش کو دھوپ میں روٹی رہی ہر بیری کو دھوپ میں روٹی رہی چین کی کبھی یہاں لے سے گریم بھی اجڑی تھی اور بھی بکانی ہوئی سلام سلام مدرسے سلام سلام سلام سلام سنبر سلام سلام سنبر دل کی بج دیکھ کے دیکھ مالبو سے ہو گیا سلام سلام مدر کا سلام سلام مدر کا نیبا سلام سلام تم سلام سلام سلام رسول السلام میری روٹی رہی کے یہ کہتے رہے جب بجا جہان فرد سلام سلام مجھے سلام سلام کب مجھے جلدی آتے ابا سلام